دیا تو اس دو گھنٹے میں یہ ہے کہ آپ نے ٹرائل کو اس بھی لے گی ورنہ بات لمبی کریں گے لمبی کریں گے لوگ بھی اتاہ محسوس کرتے ہیں بات بھی پھیلتی جاتا ہے سمجھ کمر کے کام دو گھنٹے بہت دو گھنٹے کم ہوگا کیونکہ دے کے اختیار آپ نے شروع میں لے لیا ہے چلو کوئی بات نہیں مشورہ ہے نے میرے مشورے میں بھی تیار نہیں دیے جاتے دو گھنٹے ٹھیک ہے میں نے مشورہ چلو ٹھیک ہے آپ اس میں اختیار نہیں جو کہ ہیں نا جی مجھے بہت امید ہے نہیں وہ بولیں گے یہ ایک دریا آپ کو چل رہا ہے یہ بولیں گے ٹائم تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بات تو دو منٹ میں بھی ہو سکتی ہے سمیٹی جا سکتی ہے منٹ میں بھی. ایک دلیل پڑ دی جائے ماننے والا ایک دلیل بھی مانتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ دلائل جانب سے پیش ہوں اور اس پہ کلام وغیرہ ہو تو مسئلے کی مکمل وضاحت ہو جائے جی کچھ نہ کچھ تو ڈھائی گھنٹے بھی کم ہیں تین گھنٹے بھی کم ہیں تھوڑا سا اور بھی زیادہ ٹائم ہونا چاہیے مشورہ ہے یہ اختیار نہیں ہے تو مشورہ ہے آپ مشورہ کرنے ہیں آپس میں کرے گا بہت لمبا گرمی آپ کے پاس لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات ذیل میں بیٹھ بھی جائے نا تو ضرورت جو کہ عوام کا بنتا ہے جو ہے نا کو کے لیے سمجھ نہ کچھ بھیٹنا بہت مشکل ہوگا بات تو پھیلتی ہفتہ بھی کرو تو ختم نہیں ہوگی بات کرتی کوئی بات نہیں میرے دو گھنٹے میں نماز تک درمیان میں جو نماز کا وقت آئے گا وہ نکال دیا نہیں وہ بات ایک بار ٹوٹ جاتی ہے نماز پڑھ کے پھر میرے نماز پڑھنے بہت دیر ہو گیا نا ٹائم جی بہت دیر ہو گئی لیے نماز تک کریں گے تو تو تین گھنٹوں سے کم بالکل مسئلہ نہیں آ رہا ہے فائدہ نہیں ہوگا اس کا ہمارے لیے میرے خیال میں اگر سات سات منٹ کی ہو جائے تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی رہے بات زیادہ لمبی نہ ہو جو عوام کو سمجھنا مشکل پہلی ٹرن تو زیادہ ہونی چاہیے سر کم از پندرہ منٹ کے قریب قریب ہونی چاہیے چند منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ویسے میری یہ گزارش ہے کی ہو جائے تو اس میں بہتر ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کے ساتھ میں بات پوائنٹ ہوتی ہے لمبی نہیں ہوتی چلو پھر آٹھ آٹھ منٹ کرنا چلو آٹھ منٹ ٹھیک ہے آپ جو نماز کا ٹائم مقرر کرنے پھر بعد میں وہاں اس ٹائم نماز کے لیے ہوا ٹائم Так, да, да. То, да, да. Она на этом. Что за, что за раунд? Пожалуйста. دو بندے ہونے چاہیے یا پھر ایک آپ کی طرف سے اور کتابوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے تاکہ مکمل توسیٹرس رہنا ایک آپ کی طرف سے بندہ ہو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 ٹائم میرے خیال میں فائدے تیاری نہیں ہے کر کے نہیں فاتے کے مسئلے پر ہے کہ ہمارے کے دو دو عائل... عائل... فاتح, حسن... فاتح کے مسئلے پہ ہاں دیکھیں گے کہ تمہارے ہیں یا نہیں تمہارے ہیں یا نہیں محمد فاتح کے مسئلے میں بھی آپ نے چھوڑا ہوا حسن... بھا... نماز کا اہم موقع ہے نا اب تو ایک دو منٹ رہے گیا ہاں جی تو نماز کا ٹائم طے کر لیں سوا چار منٹ ہمارے بس ہم سوا چار پڑنی ہے ان شاء اللہ ساڑھے پانچ پڑیں گے دو ٹھیک ہے دس منٹ آپ اپنے لے لینا ہم دس منٹ میں دس منٹ دس منٹ آؤں گا چار بجے اگر اپنا اپنا کرتے ہیں ہماری طرف سے چار بجے ہم نماز پڑیں گے ان شاء اللہ گھنٹہ چار بجے ویسے ہو جاتی ہے جمع کر لی آپ ہمارے پڑھی ہے جمع کرو دو گھنٹے صبح چار بجے آپ دس منٹ لے لینا جی ساڑھے پانچ ہم لے لے ٹھیک ہے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے جب ٹائم تھوڑا طے ہو گیا آپ الحمد للہ علی میں جانتے ہیں پاس کا مسئلہ کافی لمبا ہے اور اس کی مدت کے ٹائم تھوڑا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دونوں مناظرین کو آپس میں بولنے دیں اگر میں اور مولانا عبد صاحب درمیان میں زیادہ بولیں گے دوسرے ٹائم زیادہ کافی ضائع ہوگا اور جو جس مقصود کے تحت مولانا صاحب نے ٹائم کو مختصر رکھا ہے وہ مقصود فوت ہو جائے گا اسی لیے دونوں کو آپس میں بورڈ لے دیا جائے اور زیادہ میں اور آپ درمیان میں نہ بولیں سکتا ایسے ہی ہوگا ان شاء لیکن جہاں پر مناظر کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا صدر مطالبہ کرے گا اور صدر ہے بھی اسی لیے ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن اس طرح بات الجے گی نہیں نہیں الجے گی ان میں مثلاً آپ ان کی باتوں میں یعنی ان کو روکنے کی کوشش کرو گے اس میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزرے میں ان کو روکنے کی کوشش کروں گا آدھا گھنٹہ اگر گھنٹا مناسب آپ مسئلہ خراب آپ کے مناظر کا مناسب سوال ہے آپ روکیں ہم جواب لے کے دیں گے تو آپ پہلی گرم آپ شروع کریں پارٹی دکھا رہا ہوں میں کچھ مطلب باہر چلوائی ایک بات تو آپ حضرات اپنی طرف سے مناظر صدر مناظر اور معاونین کے نام لکھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مناظر کی جگہ مناظر ہی بولے گا صدر کی جگہ صدر ہی بولے گا کوئی اور یہ آپ جلدی سے کوئی ساتھ بھی نام لکھ لیتے ہیں تو آپ نے کیا ہوا ہوگا دوسری یہ شرائط ہیں تھوڑی سی ان جو ابتدا میں چیزیں لکھی ہیں ان کا میں نے ترجمہ کرایا بعد میں تو آپ کو بتا دینا اس کی دوبارہ صاحب نے آپ پہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ جو کرایا اس میں یہ ہے کہ ہم ہم دونوں فریق یعنی دونوں فریق جو بھی آپ عبداللہ اللہ احمد خان کی میزبانی میں فرق اور تعداد اور جگہ مقرر کریں گے تو ہو گیا اور وہ جو بھی جگہ مقرر کرے گا ہم اسے قبول کریں گے یہ جگہ مقرر ہوگی پہنچے شروع تھی جان مین کی طرف سے پندرہ پندرہ بندے ہوں گے وہ ہو چکے ہیں یہ میز میزبان کی طرف سے جو بھی وہ اجازت ہے کسی کو کوئی لا سکتا ہے وہ بھی ہوگی مناظرے میں ایک طرف سے صرف دو مناظر ہوں گے یعنی ایک صدر اور ایک مناظر اور وہی بات کریں گے اور کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو فریق بھی اضافی بندے لائیں گے تو شکست ہوگی وہ تو خیر اب تو گزر گیا مناظر کے کمرے میں کسی قسم کا ہتھیار موبائل لانا منع ہے اور تلاشی بھی ہوگی ان شرائط کو لاگو کرنے کے لیے جان کی طرف سے ایک ایک بندہ متعین ہوگا جن کے نام یہ ہیں حاجی ناصر علی اور قاری عرفان اللہ تعالیٰ ہمارے طرف مناظر اور معامن یہی دونوں ہوں گے یعنی دونوں ہی بات کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا مناظر کا کنٹرول عبداللہ صاحب رکھیں گے جی عبد صاحب کوئی مداخلت نہیں کرے گا اگر کسی نے بغیر اجازت مداخلت کی تو ان کی شکست ہو مدان سے خروج میزبان کی ہدایات کے مطابق ہوگا تو یہ باتیں تھی جو آپ عمر نے لکھی تھی لیکن ایک بات کوئی اس مزید وضاحت کے ساتھ آت آتا ہوں اے اس مناظرے میں کنٹرولر دونوں طرف سے ایک ایک آدمی متعین ہے یہی رہیں جی اس مناظرے میں مناظرے جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ویڈیو ہی فیصل ہوتی ہے اس کا سالس کوئی مقرر نہیں ہے بعد میں یہ ہوتا ہے کسی نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا جی میں سالس ہوں جی میں مجھے سالس بنایا گیا تھا یہ بات نہیں ہے سالس ویڈیو ہی ہوگی ویڈیو جو بندہ دیکھے گا اسے پتا چل جائے گا تو اس کے سامنے حق واپس بول رہے گی ہماری طرف سے یہ مناظر ہیں ہاں <تصفح> جی <تصفح> فرمائیں احمد سنت پر جماعت احمد کی طرف سے مناظر صدر مناظر اور معاونین کے نام درج ہیں صدر مناظر عبد اللہ یعنی میں ہوں اور مناظر ہماری طرف سے مولانا محمد آصف علی صاحب معاونین میں ایک میں بھی ہوں اور مولانا عمر فروخ صاحب اور مولانا رحمان اللہ صاحب ہم یہ مناظر ہو جائیں تو آپ اپنی طرف سے وہ مناظر کی صدر کا نام لی پھر تھوڑے بات جو مشکل ایک اور بات طے یہاں کوئی جوڑا نہیں چلے گا لکڑی والا بھی خبر کرے مقداری چکن سڑی دن سالیس کے چاسا تھا چالیس پر کسان کو اس کا کھولا میزبان ہر سے شاید میرے گھر جلد درانے تھی میں میزبان ہوں میرے میڈو کو درجے لے گیا تو مولانا مین صاحب اور آپ نے بات طے ہوئی آپ نے ہمارے میزبان مولانا امین صاحب یہ گھر کے میزبان ہے آپ ہمارے میزبان ہے مولانا امین صاحب آپ ان حضرات کے میزبان ہیں مولانا امین صاحب کے ساتھ یہ بات آپ کی چلی ہے ان کی نہیں چلی ان کی بات مولانا امین صاحب کے ساتھ نہیں چل مولانا امین صاحب کے ساتھ بات آپ کی سب اس لیے آپ ہمارے میزبانی ہمارے میزبان من تو میں شاید آپ کا بھی میزبان <سبب> <slim dragon cultivation> <affinity> <grew> like ہوگا آپ کے مہمان آپ لیکن بات پہ خاموشن خاموش ہے سر شرائطر اور سروورم ہسا آخلی اب شرائطوں خلاف دے سائڈ نہ ہسہ آخلی اب ہم شرائطوں خلاف وسیع کریں دسائڈ شرائے تو ذمہوار اچھی سب ہے دیکھیں گے سر نہیں بھائی سر دو کسانا وہاں سے بنے کی خبروں کی علاوہ جو یہ طے بات نہیں کرے گا میں نے بات نہیں کرے گا اگر کسی تیسرے نے بات کرنی چاہی۔ اور اس سیٹ سے بھی کوئی تیسرا چوتھا کہنے لے کی وہ بھی بول رہا ہے جی تو میں جی بھی بول رہا ہوں لیڈر سے شور بڑھے گا اگر اس سیٹ سے اپنی دوسرا یا تیسرا okay. بات کرنے کی کوشش کریں کو گی اس کو باہر نکالیں گے تو اس کو میں جواب دوں گا کہ بھائی آپ ذمہ وار ہیں آپ ان کو چپ کریں مت کر دیجیے مجھے اس بات کی ضرورت ہے تو ہماری خبر بہت اچھا مل رہا کرنی میزبان سے جو میزبان اس میں کوئی اور میزبان نہیں ہے آپ کون ہے موجود آپ کون ہے مہربان وہ ہے تو بتا رہا تھا وہی آپ بس اس بات لیا بس ساڑھے پانچ بجے ایک میرا یہ جو شرائط ہے ان کی ذمہ دار نے نہیں پوچھو کہ بھائی کیوں بول رہا ہے کیوں چھپنے اور دوست دو آپ اپنی طرف سے نام مناظر صدر کر دیں حیسماعت کی طرف سے ضیاء الرحمان سعید متعلم جامع تعلیم القرآن و گنج صدر مناظر اللہ جلال الدین حفیظہ اللہ معاونین میں سے صدیق الرحمان متعلم جامع تعلیم القرآن وسلم عبد الرصیر صاحب متعلم جامع تعلیم القرآن وسلم ورانا حضرت و نام نہیں ہے ایک سدر بنا دینا ہے اور ایک منا ہے صحیح آپ اب صدر صاحب مولانا کیا نام آپ کا جلال الدین صاحب وہ پتری مجھے دے دیں ہمیں یاد رہے یہ آپ دینے آپ کی یاد ہے وہ مجھے دینا اور آپ کے پاس وہ پرچی ضرور ہوگی جو اس میں جو آپ دعوی دعوی لکھا ہوا نا اس کو جی تھوڑا سا اس کو پڑھ کے میں ابھی دیتا ہوں ابھی یہ اس کا میں مطلب دھیان کرتا ہوں تو اگر کوئی اس میں کمی کمیونٹی تھا آپ بات کر لیں جی لیکن جی. میری بات ہوگی میں آپ سے کروں گا آپ مجھ سے کریں گے ہاں جی درمیان اگر کوئی ساتھی اور زیادہ بولنا چاہتا ہوں تو آپ کو بنا دیں ہمیں جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی فشتوں میں لکھا ہوا ہے مجھے بس نہیں میں ابھی بات کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر مفتلی کی نماز نہیں ہوتی ایسے اور ہماری طرف سے ہے کہ صورت فاتحہ جو غیر مفتی کی مات ہو جاتی ہے یہی ہے جی اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے ملازم بھی دلائف دیں گے ہمارے بھی دلائیں دیں گے اور کوشش کریں گے جو جو بات جواب کتابیں لکھی ہوئی نا اس کے اوپر جو دلیل فٹ آئے گی وہ کسی کی دلیل پر گی جو اس کے مطابق ہے ہی نہیں اس کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں گھر جا کے اپنا قرآن بھی ہم پڑھ لیں گے دو ہزار رکو پڑھ سکتا ہے آدمی بہت سی پڑھ سکتا ہے لیکن یہاں وہی پڑھی جائے جن میں مسئلہ تاکہ مدد ذائقہ اچھا ایک دو چیزیں اور طے کرنی ایک ایک مناظر کا ٹوٹل ٹائم طے کرنے پر نہ یہ ہوتا ہے بات لمبی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی جو بےچارے سمجھنے والے ہیں چار گھنٹے بعد ان کی سمجھ پچھلی جانے شروع ہو جاتی تو ٹائم مقرر کرنے دو ہفتہ میں مقرر کرنے کتنے کتنے منٹ کی پھر بات آگے چلاتے تو کتنا اور ٹیم کے بارے میں تو ہماری طرف سے آپ کو ہماری طرف سے ریئلی محبوب ٹائم جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ جتنا بہتر جانتے ہیں جس کو میرے خیال میں دو گھنٹے مناظرے کا مدد بہتری ہے درمیان میں کسی اور میں بولنا نہیں نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے ٹھیک ہے صرف دو بندوں کو بولنے کی اجازت ہے اور وہ بھی درمیان میں صدر ہی بول سکتے ہیں مناظر نہیں بولتے ٹھیک ہے نا <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونستعينه ونسليه على رسوله الكريم أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول مسجد سامع نے گرام دونوں مسلمان بھائی ہیں دونوں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں کسی ہندو سکھ کے درمیان مناظرہ نہیں دونوں مسلمان ہیں اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کوئی بھی فریق پیش کرے تو اس کو توجہ سے سننا انصاف شرط ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو فرمایا کہ اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو وہ فیصلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں آج ایک مسئلہ اختلافی ہے فاتحہ یہ فاتحہ خلف امام جس طرح کے دونوں فریقین کی طرف سے لکھا گیا ہے احناف کی طرف سے یہ ہے کہ اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ مختلف سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی دیوبندیوں کی طرف سے یہ ہے کہ اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے سمجھنا ہے کہ دونوں داؤں کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے فاتحہ لفظ خاص ہے اس کے اوپر دلیل بھی خاص دینی پڑے گی اب قرات لفظ عام ہے ہمارا جھگڑا خاص میں ہے عام میں نہیں ہمارا جھگڑا فاتحہ پہ ہے مطلق کراد پہ نہیں اگر کوئی اس طرح کرے کہ جھگڑا فاتحہ پہ ہے اور وہ دلیل عام دینا شروع کر دے عام دلیل سے فاتحہ کا اسباب کرے تو یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی اصول ہے جس طرح کہ اگر اسی اصول اور اسی استدلال کو قائم رکھا جائے تو کل کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ مچھلی حرام ہے مچھلی حرام ہے یقیناً مولانا یہ جناب جو سامنے تشریف فرما ہے یہ پوچھیں گے کہ بھئی مچھلی کیسے حرام ہے وہ کہے گا کہ بھئی قرآن کے اندر آتا ہے تمہارے اوپر مردار حرام ہے مولانا صاحب کہیں گے یہ تو مردار کی بات ہے اس میں مچھلی کا ذکر نہیں ہے مچھلی کا لفظ دکھاؤ مجھے وہ آگے سے کہے گا کہ کیا یہ مچھلی مردار میں داخل نہیں ہے مچھلی ذبا کر کے کھاتے ہو مری تو مولانا صاحب کہیں گے یار یہ مچھلی مردار میں داخل تو ہے لیکن یہ اس سے استثناء اس ہے اس سے یہ خارج ہے بھائی کس طرح خارج ہے خارج اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مئی کا مچھلی کو خارج کر دیا لہذا اگر مچھلی کو حرام ثابت کرنا ہے تو مچھلی کا خاص لفظ دکھاؤ خاص عام مردار کے لفظ سے مچھلی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی اور یقینا مولانا صاحب اب تک مچھلی کھاتے رہے ہیں ی طرح اگر کوئی بندہ یہ بات کہے جی کلیجی اور تلی وغیرہ کھانا حرام ہے مولانا صاحب کہ اندر آتا ہے خون حرام ہے اور کلیجی اور تلی کی خون سے ہے تو آگے سے مولانا صاحب کہیں گے कहेंगे بھائی یہ تو عام ہے اور تم نے दावा خاص کیا ہے خاص کی حرمت عام سے ثابت نہیں ہوتی اگر وہ کہے مولانا یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاتح کیرات میں داخل ہے کہ نہیں اسی طرح وہ بندہ کہے گا یہ تلی اور یہ کنیجی یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں اگر داخل ہے تو پھر اس کو حرام مانو لیکن مولانا صاحب کہیں گے اگرچہ یہ دم کے اندر داخل ہے لیکن اس کی حدیث نے استثناء کر دی ہے اس کو حدیث نے اس حکم سے علیحدہ کر دیا اسی طرح آج جتنی روایات مولانا صاحب پیش کریں گے اس کے اندر فاتحہ کا لفظ چاہیے کی رات والا عام لفظ پیش کرنا بالکل اصول مناظرہ کے خلاف ہے مولانا صاحب صرف وہ روایت پیش کریں گے جس طرح کے دعوی کے اندر لکھا گیا ہے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو اور دوسرے نمبر پہ مفتبی کا ذکر ہو یہ دو چیزیں میری نوٹ کریں صاحب آپ بھی اگر مطالبہ پورا نہ ہو تو پھر آپ نے پوچھنا ہے مق... فاتحہ کا لفظ ہو مفت کا لفظ ہو جس طرح کے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فاتحہ کرا کے اندر داخل ہے کہ نہیں ہم اس کو وہی جواب دیں گے جو مولانا عبداللہ صاحب مچھلی کھانے کے لیے اس کو دیں گے کہ بھائی مچھلی تو نہیں میں کھانی چھوڑوں گا مولانا آصف صاحب جو بات کہیں گے کہ مچھلی کھانی تو نہیں میں چھوڑ سکتا کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ کہ اگرچہ مچھلی بھی مردار ہے لیکن یہ اس حکم سے خارج ہے اسی طرح ہم کہیں گے کہ قرات والی جو باتیں آپ پیش کر رہے ہو قرات والی جو روایات آپ پیش کر رہے ہو یہ عام ہے اس سے اسی نبی نے فاتحہ کو خاص کیا ہے جس نبی نے قرات نہ کرنے کا حکم دیا ہے محمد محمد محمد تیسری رئی کل کو کوئی مولانا صاحب کے پاس آئے اور آ کے کہے تیسری بات یہ کہے جی میں جی جناب قبرستان میں نماز پڑھوں گا <تضجن> مولانا صاحب کہیں کہ قبرستان میں وہ کہے گا بھائی حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد ہے مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی غسل خانے میں نماز نہیں ہو سکتی وہ کہے گا قبرستان اور غسل خانہ زمین کے اندر ہے کہ زمین سے باہر ہے کہیں مولانا صاحب کہیں گے بھائی زمین کے اندر تو ہے وہ کہے گا کہ اگر زمین کے اندر ہے تو نبی کہتا ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان کی اور حمام غسل خانے کی استثناء آ گئی ہے دوسری حدیث سے لہذا یہ اس عام سے خارج ہو گیا اسی طرح جو روایت یہ قراعت کے بارے میں پیش کریں گے ہم ان سے کہیں گے کہ قراق کا جھگڑا نہیں آج داوا کے اندر فاتحہ کا لفظ لکھا ہے مفتی کا لفظ لکھا ہے آپ کو وہ روایت پیش کرنی ہوگی کہ جس کے اندر خاص فاتحہ کا ذکر ہو جس کے اندر مفتدی کا ذکر ہو اسی طرح اگر کل کو کوئی بندہ کہہ دے یہ بات کہ جناب آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں تو شاید مولانا عاصف صاحب ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس وہ کہے بھی قرآن وزید کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم وجعلنا ابودہ مین وجالہ شہید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا مولانا عاصف صاحب کہیں کہ بھائی اس کے اندر تو آدم کا نام نہیں ہے وہ کہے گا کہ بھائی کلّہ شہید کے اندر ہر چیز آتی ہے کہ نہیں آتی ہر چیز میں آدم داخل ہے کہ نہیں اچھا جی مولانا عبد مولانا صاحب ان سے کہیں گے ناراضی ہونے کی مولانا آصف صاحب اس سے کہیں گے کہ بھائی نہیں یہاں پہ آدم کا نام نہیں ہے آدم کا وہ کہیں گے بھائی کلّا شہین کے اندر آدم داخل ہے کہ نہیں یہ کہیں گے جی آدم داخل ہے وہ کہے گا کہ پھر مانو آدم پانی سے ہے یہ کہیں گے نہیں بھائی آدم کا علیحدہ اللہ نے ذکر کر oh تو گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ جس طرح اللہ پولیس جس طرح کہ یہاں پر چار آپ کے سامنے میں نے باتیں پیش کی اس کا سمحیت کا مقصد یہ ہے کہ آج سب ساتھی سمجھ لیں ہمارا جھگڑا ہے فاتحہ کے بارے میں کات لفظ ہے عام یہ موبائل کس کے عید بند کریں یہ اس کی خلاف ٹائم کاٹے ٹائم روکے آپ چلو جیلا جی تو آج سمجھے ایک ہے لفظ کرا ایک ہے لفظ فاتحہ کرا لفظ عام ہے یہ قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں کو شامل ہے فاتحہ لفظ خاص ہے اس سے موراق صرف فاتحہ ہے آج دعویٰ کے اندر یہ لفظ لکھا ہے فاتحہ کا مولانا صاحب اپنے دعوی کے مطابق روایت پیش کریں گے وہ روایت پڑھیں گے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو نمبر ایک نمبر دو مسلمان سب تشریف فرما ہو لو کانگیر اللہ یہ کتابوں کتاب اللہ اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا کیا اللہ اس کے رسم کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے نہیں <متحد> نہیں نہیں ہو سکتا ابھی ہم جو طریقہ پیش کریں گے اس پہ دونوں روایتوں پہ عمل ہوتا ہے جو یہ لوگ طریقہ پیش کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آدھی بات لے لو آدھی چھوڑ دو اور سب کو پتا ہے سب قرآن پڑھتے ہیں کہ آدھی لینا اور آدھی چھوڑنا کن کا طریقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جن روایات کے اندر کراط کا لفظ ہے اس سے مراد فاتحہ کے علاوہ والی کراط ہے اور جن روایات کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے وہ خاص ہے تو لہذا فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں اور فاتحہ سے زائد جو کراط ہے وہ نہ کرو دونوں روایتوں پہ عمل ہو گیا دوسری بات تیسری بات فاتحہ خاص کرات عام خاص اور عام میں کبھی تاروض نہیں ہو سکتا علماء تشریف فرما ہیں خاص اور عام میں کبھی تعارف نہیں ہو سکتا آپ خاص کی تعارف کے لیے خاص روایت پڑھیں گے خاص کے تعارف کے لیے عام روایت آپ نہیں پڑھ سکتے لہذا میں بار بار تلقین کرتا ہوں کہ وہ روایت پڑھی جائے جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو اس کے علاوہ اگر مولانا پانچ سو روایتیں بھی پڑھ دیں تو شاید ان کو روایتیں پڑھنے کا حضر مل جائے لیکن ان کا مسئلہ ثابت ہو سکتا نہیں جس طرح مچھلی حرام ثابت کرنے کے لیے کوئی پورا قرآن پڑھ دیں مردار کے لفظ سے تو مچھلی حرام ثابت ہو جائے گی اسی طرح فاتحہ کی ممانت ثابت کرنے کے لیے مولانا صاحب کعت والی جتنی کوریئر قرآن پڑھ دیں یا جو سی مرضی کعت پڑھ دیں جو سی مرضی روایت پڑھ دیں فاتحہ کی اس سے ممانت ثابت ہو سکتی تو آئیے ابھی میں اپنے دعوے کی طرف آتا ہوں میرا دعویٰ ہے فاتحہ کے بارے میں یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے صحیح الباری کتاب صحيح الباری بخاری ہے اور اس کی حدیث نمبر سات سو چھپن علی قال کال حدیان کالا حد ظہری ان محمود ابن ربی ان عبادت کتاب مولانا میرے دعوی کے اندر بھی فاتحہ کا لفظ ہے میری دعیل کے اندر بھی فاتحہ کا لفظ ہے اور سنو اس کے اندر اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نمازی ہو کسی بھی طرح کی نماز پڑھے فاتحہ کے بغیر اس کی نماز ہوتی نہیں ابھی اس راوی اس حدیث کا راوی کون ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ہو اور اسی عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ سے اثر بھی پیش کرتا ہوں کہ صحابی رسول نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا جس نے اس کو روایت کیا دیکھو بھائی ایک وہ صحابی ہے جس نے نبی سے روایت کیا اور اس کا استاد نبی ہے اب جس کا استاد نبی ہو وہ زیادہ بات سمجھتا ہے یہ یہ مولانا عاصف صاحب جو ملتان سے تشریف لائے ہیں یہ زیادہ سمجھتے ہیں جس کا استاد محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے تھے فرماتے ہیں سلح تو سلاطن عبادت کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور میرے پہلو کے اندر عبادہ بن سامد تھے کالا پکارا باتحتی الكتاب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فاتحت الكتاب پڑھی فقلت تو رہو یا اب الد علم اسما اگر فاتحتی الكتاب مولانا زین بسیط ہے آنے واحد میں امور متعددہ کا ادراک نہیں کرتا قرآن پڑھا جا رہا ہے باتیں نہ کرو حدیث پڑھی جا رہی ہے سنو ہلو بھائی بولے آپ ہمیں گے اور کسی کو نہیں مخاطب دیکھیے آپ شرط نہیں کریں گے تو پھر یہ بات کریں گے میں انشاءاللہ پورا ان شاء اللہ یہ عبادہ بن سامت عبادہ بن سامت امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ آپ ہی کہتا ہوں ان کے ساتھ کھڑا تھا میں نے آبی کہتا ہوں ان کے ساتھ کھڑا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سو سورہ فاتح پڑھ رہے تھے وہ کہنے لگے اجل ان لا سلا الا بحا جی ہاں اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ابھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا اور اس کا فہم بھی میں نے کس سے پیش کیا اسی صحابی سے پیش کیا جو صحابی اس روایت کو روایت کر رہا ہے وہ بھی اس کا معنی یہی سمجھتا ہے اور تو مجھے پہلے حوالہ دیا پھر اس کے بعد اپنے بات شروع کرنا میرا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوئے تو نام میں کتاب مانگ رہا جی شروع کریں گے نحمد رسا رسول کریم اما بال آپ یہ آنے باہر میں کیا کچھ کریں گے تو میری طرف مداسب ہوتے تو بہتر ہوتا ہیں دیکھ لیں آپ اس سے بات نہ کریں نہیںانا آصف صاحب نے جو پہلے بات کی ہے اس کا مطلب ختم حضم نہ کر سکے اس پہ ٹائم ماشاء وہ حضم نہ کر سکے بولے بہتر اس کے ٹائم پہ آپ نہ بولے تو جس طرح وہ بولا ہے نہیں کر سکا تو میں اس کے بولا ہوں کچھ بھی اس کا جواب کریم پہلے میرے محترم میرے جو مد مقابل مولانا کے نام ضیاء رحمان صاحب نے جو باتیں کی ان کو میں صاف کر دوں کہ کیا کیا ان کو غلط فہمیاں ہوئی یا انہوں نے مغالطہ دیا دو کاموں میں سے ایک اس کو میں صاف کر دوں پھر میں بتاؤں گا کہ کون سی حدیث پاک میری دلیل بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی جو درس مجھے دے رہے تھے پہلی دلیل میں اس کی خلاف ورزی کر رہے پہلی بات انہوں نے کہی کہ میں اصل پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم دونوں مسلمان ہیں ہم دونوں مسلمان ہیں دو مسلمانوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام کو فیصل بنایا جائے گا ان کی حدیث سے پاس دونوں تسلیم کریں ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں لیکن ابھی میری بات شروع ہونے سے پہلے جب صدر مناظر مولانا عبداللہ صاحب بات کر رہے تھے تو صدر مناظر صاحب نے فرمایا تھا کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام احمد کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے امام محمد رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے ہیں. میں نے ان کی زبان سے پہلے ایک مرتبہ امام احمد نکلا تھا اس لیے میں نے کہا مغالتے میں کیونکہ امام محمد کو تو مانتے نہیں ہے پہلے میں امام محمد کی کتاب پیش کروں گا دیکھ لوں تو امام محمد کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی میں جب حوالہ پیش کروں گا امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا مذہب پیش کروں گا تو جو نہیں مانے گا تو پتہ چل جائے گا کون مانتا ہے کون نہیں دوسری بات مولانا نے بڑی لمبی چوری دلی کی کہ دعوی خاص ہے دلیل بھی کیا ہونی چاہیے خاص عام دلیل سے خاص دعوی ثابت نہیں ہو سکتی مولانا دعوے کے اندر صرف فاتح کا لفظ لکھا ہوا ہے یا مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا تھا مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا تھا نا تو جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے اس میں مقتدی کا لفظ تھا لا سلا تم یا کرا بفاتل اس کا میں جواب دوں گا لا سلاط لم یا کرا بفا اس حدیث میں مختدی کا ذکر ہے مولانا دوسروں کو سبق بعد میں دیا کرتے ہیں اطام مرون اللہ سبل وطن سونا کو پو سب دوسروں, دوسروں کو بعد میں سبق دیا کرتے ہیں پہلے اپنی ذات پہ نظر رکھا کرتے ہیں فاتحہ کا لفظ ہی نہیں وہاں مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس لیے آپ بھی جو حدیث پڑھیں گے اس میں مقتدی کا ذکر ہونا چاہیے دلیل تب ہو رہی اگر مقتدی کا ذکر نہیں ہے دلیل نہیں جھوٹ دکھ ہے اچھا میری بات ایک اگلی بات سنیں مقتدی کا ذکر ہو میرا چیلنج ہے آج سامنے بیٹھے ہیں میرے میرا چیلنج ہے امام کا ذکر ہو مقتدی کا ذکر ہو فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو حدیث صحیح ہو دنیا غیر مکل لیجیے اس پر چیلنج ہے کہ وہ ایسی حدیث پیش کرتے دے ابھی مدد تبدیل کر پوری دنیا, دنیا کے ہے تیسروں کا چیلنج ہے میرا یہ چار چیزیں ہو نمبر ایک امام کا ذکر ہو نمبر دو مقتدی کا ذکر ہو نمبر تین فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو نمبر چار حدیث وہ صحیح ہو حدیث کیا ہو صحیح ہو <coughs> یہ چار باتیں آج کی محفل میں تین گھنٹے کی وجہ ان کو میں چھ گھنٹے دیتا ہوں آج کی محفل میں یہ ایک حدیث ایسی پیش کر دے اسی اسی مجلس میں میں اپنا مرض تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں میرا چیلنج آپ دیکھیں گے جو بھی انہوں نے زیادہ بیان کیا آم سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا اور خود کیا کریں لا سلاد علی مرد آم عریسم کے بارے میں سنبھوائے بھائی آم سے خاص ثابت ہی نہیں ہو سکتی اس لیے غلط بات ہے یہ آپ کی مونا آپ کی غلطی پہ تنگی کیجیے میں اس لیے پہلے اپنی دلیل پیش کرنے سے پہلے اصل یہ ساری کہانی انہوں نے چلائی تھی کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا تاکہ میں وہ حدیثیں نہ پڑھوں کہ جہاں کی کا لفظ ہے وہ حدیثیں نہ پڑھے کہ جہاں قرآن پاک کا لفظ ہے شایدنگ کے نزدیک قرآن میں پاتے نہیں ہے تو قرآن پاک والے لفظ نہ پڑھیں گے کیونکہ عام ہے نا تو عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا مولانا آپ نے جتنی بھی اس پر مثالیں پیش کی ہیں آپ نے اس اسنا اس اسنا پر زور دیا ہے وہ استسنا آپ نے صحیح حدیث سے دکھایا ہے نا مچھلی کا استسنا ہے جی آلو والی سلام کا استثنا ہے جی فلاں کا اس سلسلہ ہے جی اسی لیے آم میں داخل نہیں ہو سکتا جب صحیح حدیث سے آپ پاتے کے استثنا دکھا دیں گے نا تو میں کراق والی حدیث بھی نہیں بولوں گا جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے پاتے کے استثرہ دکھا دیں گے نا جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے پاتے کے استثرہ دکھا دیں گے اس وقت میں اراد والی حدیث بھی پڑھوں گا اس سے پہلے مجھے پڑھنے دیں اس سے پہلے مجھے پڑھنے دیں میرا دعویٰ اراد والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا میرا دعویٰ پاتیا والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا میرا دعویٰ قرآن پاک کے نفر سے بھی ثابت ہوگا بحرہ قریل قرآن یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایسی کہانیاں نہیں چلایا کرتی جو اپنے لیے نقصان دہ ہوا کریں یہ دو کا کساف ہوگی اس لیے ان کا یہ کہنا ہے جی کہ راک والی حدیث دلی نہیں بنتی غلط کہنی ہے یا موالتا دیا ہے اگلی بات انہوں نے یہ کی ہمارے طریقہ پر عمل کریں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے احناب کے طریقہ پر عمل کریں تو پھر دل... کچھ حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے اللہ ان کے طریقے پر عمل کرنے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے جو میں فاتح کے بارے میں سری روایات پیش کروں گا ان پر کیسے عمل ہوگا انہوں نے طریقہ یہ پیش کیا ہے نا انہوں نے کہا کہ جو میں حفیظیں پیش کرتا ہوں وہ فاتحہ کے بارے میں ہے جو میرا مد مقابل پیش کرتا ہے وہ فاتحہ سے زید کے بارے میں ہے دونوں پر عمل ہو گئے جب آپ علی السلام فرمائے یہ رہے کہ ادا قان المام غیر المضوب علیم ولی زالم فقول عامین کہ جب امام غیر المضوب علیم ولزالین پڑھے تو تم آمین کہو تو یہ غیر المضوب علیم اللہ ظالین فاتح کے بعد کہاں پڑھا جائے گا بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی غیر موضوع مقضوب عالی ملسانی سورہ بکرا کی آیت ہے یہ کوئی سورہ آل امران کی آیت ہے آخر نای... فاتح کی آیت ہے مولانا اپنی ضد نہیں اڑایا کرتے کہ فاتح کا الفاظ ہوگا تو مانوں گا نبی علیہ السلام نے اگر فاتح کی آیت پر دیا تو وہ زیادہ اثری سرحد ہوگی میں آگے وہ حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ شاء آگے وہ اللہ سلا ملم اطراع ایک ہی پیش کی تھی وہ ان کی دلیل نہیں ملنی تھی میں نے اس کا بتا دیا جواب دے دیا ملنم. اب ذرا آتا ہوں میں ان کے دعوے کی طرف انہوں نے دعویٰ یہ لکھا انہوں نے دعوی یہ لکھا کہ مقتدی اگر پاتا نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی مقتدی اگر پاطہ نہ پڑے ان کی نماز نہیں ہوتی مولانا کی میں حیثیت دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا اے نبی سزرات کے ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو ایسے دعوے کرتے تھے وہ مولانا یہ میرا عالم نہیں ہے سافر محمد گوندلگی صاحب آپ کے عالم ہے غیر متعلد عالم ہے یہ کتاب ہے خیر الکلام حافظ محمد گونری صاحب کی ان کا صفحہ ہے سفا چودہ وہ شکوہ کر رہے ہیں ہمارے سے کہتے ہیں ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ پاتے نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آسن الکلام میں لکھی گئی تو ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ماشاواللہ. امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوئی ہوتی مولانا آپ نے تو بخاری سے روایت پڑی تھی معلوم میں جھوڑ بولانا بخاری پر پہلی حدیث بخاری سے پڑی اور ان کے عالم حافظ محمد گولی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ دعویٰ نہیں امام بخاری نہیں کہتے کہ جو فاتح نہیں پڑتا ان کی نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی محقیقین علما حدیث کا دعویٰ ہے ان جیسے طالب علموں کا دعویٰ ہے کہ جن کی تحقیق ہی کوئی نہیں ہے اچھا یہ دوسرے عالم ہیں ان کے مولانا ارشاد الحق اثری صاحب اس وقت بھی حیات ہے فیصل آباد میں ان کی کتاب ہے توضیح الکلام توضیح الکلام ان کا صفحہ ہے صفحہ 71 ہے اس میں فرماتے ہیں اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصویر میں اضافہ نہیں کیا گیا کہ دارانہ تحقیق کے بعد فاتح ہے پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے جو بے نوازی کیسے پھرتے ہیں اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا پھر جماعت کے نام پر اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی نہیں ہوتا جماعت کے نام پر لینا چاہے کتاب کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار پھر جماعت کے نام پر اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی میں یہ کہتا ہوں کہ گلیوں میں شور مچانے والے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتح نہ پڑے ان کی نماز نہیں ہوتی ورنہ ذمہ دار لوگ نہیں اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ جب صحیح حدیث سے مجھے اس سنا دکھا دیں گے فاتحہ کا تو میں عراق والی عدی سے نہیں پڑھوں گا اس سے پہلے وحیدہ قریل قرآن سننے پرانے پاک کی آیت آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے تو سننے کا مز ہے اس پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں تھے پرانی معنی کے پہلی دہلی میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے پرانے پاک کی آیت ہے اللہ تبارک و رہا کہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من شان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدہ قور ال قرآن فست نیو لہو وان <تُرْحَمُن> کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فسط نیو اس کو کان لگا کر سنو اس سیما کا ہمارا کان لگا کر سننا کان لگا کر سنو, سنو وان اور خاموش رہو لالگم تو رحمن تاکہ تم پر رحم کیا جائے شاید رحمت کی امیدوار نہیں بننا چاہتے تو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے مولانا آیت کا اگر مطلب میں اپنی طرف سے بیان کروں پھر تو باتیں قرآن پر الزام لگا رہا ہوں یہ آیت شان نزول یہ دیکھیں حضرات سابق کرام سے پیش کرواؤں میں سابق کرام سے پیش کرواؤں یہ میرے پاس تفسیر ابن ابھی حاتم راضی ہے اس کی جلد نمبر چار ہے سفر نمبر دو سو انسٹھ ہے یہ حدیث نمبر ہے چورانوے چھیانوے نو ہزار چار سو چھیانوے اس میں فرماتے ہیں حدہ سنا ابو سعید الشد حدا سنا ابن فضیل بابو خالد ان دود ابن ابی ہم ان ابی نظرتا ان حسین ابنی جاوید المحاربی ابن محاربی کی بھی تعین ہو گئی ہے یہی سب ایک ہی چیز بچی ہوئی تھی کہ محاربی کی تعین کرو السیر ابن جابر المحاربی اسی لیے مطلب کیا کہ بعد میں آپ نے جو بات کر کے ٹائم ضائع کرنا پہلے سنگے ارنسارف نے جاوید المحانی ان, ان لالا نام قال مالکم لاتا عبد اللہ عبد اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہونے میں جن کو شک ہو تو بتا دینا صحابی رسول بھی ہے اور مفسر قرآن بھی ہیں فرماتے ہیں کہ کیا تم شاید اراق کرتے ہو ہم نے کہا جی ہاں کرتے ہیں فرمایا اما رقم اللہ تب تہون کیا ابھی تک سمجھ نہیں پیدا ہوئی مالکم لادون سمجھداری سے کام نہیں لیتے پرانے پاک موجود ہے وحیدہ پوری القرآن تو مولانا یہ عبداللہ ابن اب فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قراط یہ اس قرآن کے منافی ہے یہ لیں دیکھو یہ عبداللہ ابن نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ ایمان کے پیچھے کاغ یہ پرانے پاک منافی ہے یہ میرے پاس کتاب القراط البہکی ہے علامہ بہکی رحمت اللہ علیہ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کا اثر ہے فرمایا المؤمن فی سیات من الجتماعی الہی کہ مومن کے یہ گنجائش ہے کہ پرانے پاک سن سکتا ہے صرف گنجائش ہے نہ سننا چاہے تو اس کے اندر گناگار نہیں مگر چند چیز مسذرہ فرمایا اللہ فی صلاحی مفلوزہ مگر فرض رواج ایسی ہے کہ اس میں گنجائش نہیں نہ سننے کی کیوں پرانے پاک جو ہے ویدا پوریل پران فسمی یہ میرے پاس میں نے دو حوالے پیش کر دیے اس بات پر اور یہ میرے پاس تیسرا حوالہ ہے اجوا کا آج بتاتے ہیں کہ امام احمد سعودی عوام کو مانتے یا نہیں مانتے امام احمد نمبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فتح کے ہے اللہ انہیں کرنے کا اور شاہ کرنے والے بھی سودی والے ہیں مولانا صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے روایت پڑھی خلا سلا علی مل میں میں انہوں نے کہا اس میں فاتحہ کا لفظ ہے مفت کا نہیں میرے دعوی میں دو چیزیں ہیں ایک ہے فاتحہ ایک ہے مفت میں نے ایک چیز دکھا دی ایک کے لیے صبر کرو دکھا دیتا ہوں دکھا دیج دکھا دی اور پھر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فاتحہ اور مفت کا لفظ جس میں نہ ہو وہ دلیل نہیں وہ دھوکتا ہے اور خود جو انہوں نے جتنا بھی پڑا اس کے اندر نہ فاتحہ ہے نہ مفتگی ہے <laughs> <laughs> <laughs> میں نے جو پیش کیا دیکھے جی سموچ رہے ہیں سموچ میں جواب دیکھیں دیکھیں جی میں نے میرے دعوے کے اندر دو چیزیں تھی ایک تھا مفتری ایک تھا فاتحہ میں نے فاتحہ پیش کی ان کے دعوے میں بھی دو چیزیں ہیں انہوں نے نہ مفتلی دکھایا نہ فاتحہ دکھائی کہتے ہیں کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہوتا کہتے ہیں نا آم سے بھی خاص ثابت ہو جاتا ہے اس کے انکار نہیں نکل سکتا مولانا پھر مچھلی کھانی چھوڑ دو نا مچھلی کھانی پھر چھوڑ دو اور میں نے تو کہا تھا کہ خیر ان مدارس سے آئے ہیں شاید مدرس ہوں گے ان کو اتنا بھی نہیں پتا آم کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے آم غصہ مینہ الب مولانا چوتھی کلاس میں ان اچھا ہم پڑھاتے ہیں آپ تشریف لائیں یہ شاید پڑھاتے ہیں اسمیشن. ایک آم ہے خصہ محل بات اور ایک ہے مطلق عام آپ آب کو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتا اللہ صاحب آپ کو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتا کہ جو خاص میں نے پیش کیا ہے اس سے تخصیص ہو چکی ہے اور جس کی آپ بات کر رہے ہو اس کے اندر تخصیص نہیں ہوتی اگر آپ کہو کہ عام کے ساتھ خاص بھی آ جاتا ہے تو پھر مچھلی کھانی چھوڑنی پڑے گی پھر آپ کو قبرستان میں نماز پڑھنی پڑے گی اور ماشاء اللہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ لال تم تور رو نا بولانا شاید آپ نے نام بھی لیا کہتے تھے ملتان سے آیا پورا سرحد چھوڑا انہوں نے پورا سرحد چھوڑا پورے مدرسے چھوڑے ندیم پھاگا ڈانڈ سے سب کچھ چھوڑا اور پنجاب لاہور گجر سب چھوڑ کے جنوبی پنجاب سے ملچی سے جناب حضرت صاحب کو تشریف لائے تکلیف دی اور جناب مستقام سے آ سکتا تو حال یہ ہے لال لکھن تو پھر رونا لال لاکن تو پھر رونا اور اسی طرح فرماتے ہیں مولانا صاحب اسی طرح انہوں نے جو بات کی مولانا شاد اللہ کشری صاحب کا انہوں نے اثر پیش کیا ان کی بات پیش کی تھی اس صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا امام بخاری سے لے کے اب تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا مولانا اس کا مطلب سمجھو یہ دعویٰ امام بخاری سے لے اب تک کسی نے نہیں کیا امام بخاری سے پہلے محمد رسم اللہ میرا نبی کہتے ہیں جو نماز کے اندر فاتح نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی مولوی صاحب بتاؤ یہ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ ہے شادہ کچری صاحب کی بات کو سمجھا ہی نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری سے لے کے اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ محمد رسول اللہ نے کیا اور دوسری بات تم نے تم نے یہ بات کہی کہ شاہجدہ کچری صاحب نے کہا یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا یہ دیکھا مولانا میرے ہاتھ میں توزی الکلام آسد صاحب آنے واحد کے اندر ادراک مورے متعدد مشکل ہوتا ہے देखिए دیکھیے یہ میرے ہاتھ کے اندر وہی تو کلام یہ لکھتے ہیں حصہ اول میں ہم قرآن پاک اور حادی سے سیاح سے ثابت کر آئے ہیں کہ سورج پاجا کے بغیر نماز نہیں ہوتی مولانا یہ کتاب تناب سی تھی خوشی سے اس کے بعد مولانا صاحب نے اثر پیش کیا بھی اثر پیش کیا سنے انہوں نے اثر پیش کیا اس کے اندر یہ بات تھی کہ صحابی کہتا ہے کہ فرض نمازوں میں گنجائش نہیں مطلب ہے کہ سنتوں میں گنجائش ہے تراوی میں ترابی بولانا فرض تراوی میں گنجائش ہے اس کا مطلب ہے تراوی میں گراف کر لو تو قرآن کے خلاف نہیں کے اندر کاد کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں عید کی نماز میں کراعد کر لو وہ قرآن کے خلاف نہیں نماز جنازہ میں کراعد کر لو قرآن کے خلاف نہیں صرف فرض نمازوں میں نہیں پڑھنا ماشاءاللہ ما اللہ ماشاء اللہ مستان سے آیا مسکان سے اور <سؤاللہ> پھر کیسے? سنو اجماع کا دعویٰ کہتے ہیں اجماع کا دعویٰ کیا ہے امام احمد بن حنبل نے مولانا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آج ابا تم انباز اور کتابیں تقون اباز ادیا ابیاں پڑھتے ہوتے ابیاں چھڑ چھاتے ہو اور بڑا مزا نہیں یہ میرے ہاتھ کے اندر سیئرو علام نوبالا نام پڑھنا آتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں سیئرو اور علام نوبالا مولانا صاحب امام احمد بن حنبل کے اجماع کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ قرآن کی کعت نہیں کر لی تو امام احمد بن حنبل خود کراط نہ کرتے یہ دیکھو میرے ہاتھ کے اندر سیر و علامہ امام احمد کے بارے میں کہتے ہیں سمی ابی طالبن یقول عبادت سنو الحمد للہ سارت احمد انل قداطی فیما امام میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا ان نمازوں کے بارے میں جن کے اندر امام جہری قراد کرتا ہے فاتحل کتاب تو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن فاتحہ اس سے ساقت ہوتی ہی ماشاءاللہ اللہ مستان سے آئے ملتان سے ماشاء اجماع کا دعویٰ دیکھو اور جناب یہ میرے یہ کیا ہے یہ امین و صاحب کہتے ہیں اجماعم ان کا دوست کی ناؤز بلّا اگر فاتحہ نہ پڑھنے پر اجماع ہے تو کچھ تو خیال کرو جس کا اجماع نکل کر رہے ہو ناؤز بلا اس کو دوستی کہتے ہو اور مولانا سرفراز خان صفر صاحب کہتے ہیں اس مسئلہ میں شروع سے لے کے اب تک صحافوں میں اختراب چلا آ رہا ہے مولانا اگر اجماع ہے تو اختلاف کیسا اور اجماع کے ہوتے ہوئے اختلاف ہوتا ماشاء اللہ مختلف ماشاء اللہ سنو جی سنو کہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کی حیثیت واضح یہ ابھی میں حیثیت واضح کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں عبد الحی لکھنوی میں نے کہا تھا خاص فاتحہ کا نام ہو مفتی کا ذکر ہو ایک بھی روایت پیش نہیں کر سکتے اور اللہ کی قسم میرا عالم عنفیت کو چیلنج ہے یہاں سے بارڈر پار کر کے دروبند چلے جاؤ دیوبند پہ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے کوفے پہ چلے جاؤ کوئی کوفی لے آؤ کوئی دیوبندی لے آؤ کوئی ملتانی لے آؤ ایک روایت پیش کر دو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ جو امام کے پیچھے سورے پانڈے نہیں پڑتا اس کی نماز ہو جاتی مرم ہے میں ابھی ماننے کے مانتا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 پنجابی بول رہے ہیں پنجاب سے ہی تشریف لائے ہیں یہ اور بات ہے کہ پڑھتے بھی شاید <متن begelecin>: پنجاب کے غیر مقلدین کو تسلیم کر لیا کہ پڑھانا نہیں آتا ہے چپ رہے ہیں چپ رہے آپ چپ رہے نا آپ میرے ٹائم روک دیں جی جی روک دینا جی روک دیں میری ایک بات گزارش یہ ہے ہم بار بار ملتان والوں سے اتنے خواہش ہیں ورنہ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 پابندی ہے کہ جو حدیث دکھائے اسے مختی کا بھی ذکر <laughs> <قلعے> <laughs> <laughs> ہے باتیں میرا چیلنج ابھی برقرار ہے میں نے کہا تھا کہ چار باتیں ہوں امام کا ذکر ہو مختی کا ذکر ہو آج جگہ پڑے مختوی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو اور حدیث بھی صحیح ہو مولانا ایک حدیث پیش کرتے میں مدد تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو آج بھی میرا چیلنج برقرار ہے مولانا کے پاس یہیں تھی نہیں پڑھ سکے پورے آٹھ میں اچھا اور وہ باتیں چلا دی آپ خود سمجھ میں باز ماری کہ ہمارے چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے مولانا بار بار پڑھائی باتیں ہیں جب آپ یہ ثابت کریں گے آپ یہ چیز ثابت کریں گے اس سے سنا صحیح حدیث سے تو اس کے بعد بات چلے گی نا بات تو یہ چل رہی ہے کہ پاتے کہ اس سے سنا دکھاؤ وہ تو دکھا نہیں سکے پورے آٹھ مہینہ میں حدیث نہیں پڑی اور بس بازاری زبان ہے جو مولانا کا انہوں نے فرمایا کہتے ہیں نہ کہ انہوں نے مختی دکھایا نہ پاتیات دکھائی نوزب اللہ منزاری. میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ عنہ کا جو دکھایا تھا کہ آج نماز کے بارے میں حاضر ہوئی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ راپوری القرآن فستا کہ نماز میں جب قرآن پڑھے جائے تو کون کان لگا کر سنو مختدی کا لفظ ہی ہونا چاہیے جو حکم مل رہا ہے کہ کان لگا کے سنو کس کا حکم ہے تو مختدی کا ہے نہیں ذکر بے شک مختدی کا ذکر آ گیا ہے فرسٹہ میں ہو مختلف کا لفظ دکھاؤ گے تو مانیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں ماننی زیادہ میں ہو ون سیٹو بتائیں کس کو حکم ہے نماز کے بارے میں آئیے مختدی کا حکم ہے تو پھر مختی کا ذکر آ تو کیا بے شک اچھا مولانا نے بڑی چڑھائی کی ہے میرے اوپر کہ امام احمد کا اجمان نقل کیا اجمان نقل کیا نوزب اللہ مزارک میں نے اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے مولانا میں نے اس بارے میں نقل امام احمد کا اجمان ہی نقل کیا تھا کہ متددین باتیں پڑھنی یا نہیں پڑھنی میں نے اس بات پر اجمان نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے آپ کے پاس اگر جان ہے دلائل ہے تو انکار کریں کہ امام احمد کی بات نہیں ہے سعودی تین کی کتاب ہے دو پروارے ہیں کہیں گے انہوں نے جھوٹ بولا آج سعودی والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں علامگ نے تین بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کہیں اچھا اگلی بات یہ کہ فرماتے ارشاد اصری صاحب نے اگلی جگہ پہ یہ لکھا کہ میں ہم ثابت کر چکے ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت کر چکے ہیں جو فاتح پڑ اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہ باقی تو یوں نہیں لکھی تھی نا تو اپنے عالم کو پیٹے جو کچھ بھی کہتے اپنے آلم کو میں نے ایک بات میں نے دکھا دی ایک آپ نے دکھا دی پتا چلا کہ جس میں مطلب نہیں ہوتا میں اپنے دریا شروع کرتا ہوں میں اپنے درائل شروع کرتا ہوں مونا نہ میں نے ایک آگ پڑھ لی آپ کے پاس بھی دمے خم ہے آپ ایک آیت پڑھیں صحابہ کتاب سے دکھائے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے میں آپ کا مدد قبول کروں میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا میں نے آیت پڑھی ہے صحابہ سے تصویر دکھائی ہے نوز بلّہ منظال صحابہ کی تصویر بھی نہیں ماننی ہے اچھا میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں مولنا سنیے یہ حدیث ہے مصرت ابھی آوانا صحیح ہے صحیح حدیثوں کی کتاب ہے دیکھنا اب امام کا بھی ذکر آئے گا مقتدی کا بھی آئے گا اور فاتح کا بھی ذکر آئے گا اور حجیز یہ حجیز ہے سنیں حد سنا سال بن کال قال سنا عبد اللہ بن رشید قال حد سنا اب عبیدہ ان قطادہ ان یونس بن جبید ان حتان بن عقل الکاشی ان موسا الاشری رضی اللہ عالم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مساشری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کرا الامام فانسی تو ویدا تالا غیر مغزوبی عالم ول ظالم فکول عام جب امام آمین. جب امام اراق کرے خاموش ہو